فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ روک روکو اپنے ہاتھ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ تو جب لکھا گیا ان پر لڑنا تو اچانک ایک گروہ ان سے ڈرتے تھے لوگوں سے اللہ کے ڈرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پرورتگار کیوں لکھ دیا تو نے کیوں فرض کیا تو نے ہم پر لڑنا کیوں نہیں مہلت دی تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک کہہ دے دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے اور نہیں ظلم کیے جاؤ گے تم ایک دھاگے کے برابر جہاں کہیں ہو گے تم پائے گی تمہیں موت اگر ہو تم چونا گچ پختہ برجوں میں اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے کہہ دے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا ہے اس قوم کے لیے کہ نہیں قریب کے سمجھیں کوئی بات جو پہنچے تجھے کوئی بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے اور جو پہنچے تجھے کوئی برائی تو تیرے نفس کی طرف سے ہے اور بھیجا ہم نے تجھے لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے والا اور کافی ہے اللہ گواہ محترم بھائیوں اور بہنوں اس وقت میں نے آپ کے سامنے پانچویں پارے میں سے صورت النساء کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنا بچاؤ رکھو اپنی تیاری رکھو اور اللہ کی راہ میں نکلو خاص چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں اکٹھے ہو کر نکلنا پڑے اور اس کے بعد یہ تلقین فرمائی کہ تمہیں کیا ہو گیا پھر تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے اور ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمیں کوئی حمایتی بھیج دے اور ہمارا کوئی مدد کرنے والا بھیج اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو لوگ کافر ہیں وہ تعبت کی راہ میں لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو شیطان کی تدبیر بالکل کمزور ہے اسے مضبوط مت سمجھو یہ خلاصہ ہے پچھلے سلسلہ کلام اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان مکے میں تھے تو جب ظلم و ستم ان پہ ہوتا تو تیاری نہیں تھی بیٹھنے کی جگہ بھی اپنی نہیں تھی تو اس لیے حکم یہی تھا کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا مسلمان کوئی ایک آد آدمی کو تو قتل کر سکتے تھے بلکہ زیادہ کو قتل کر سکتے تھے لیکن حکم یہ تھا کہ تم ابھی تم نے تلوار نہیں اٹھانی نماز پڑھو زکوٰۃ ادا ادا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرو لیکن مسلمان اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ کوئی وقت آئے تو پھر ہم ان سے دو دو ہاتھ کریں اور ان ظالموں سے ہم اپنے ظلم کا بدلہ لیں پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اٹھارہویں پارے میں اللہ نے فرمایا اُذن بأنهم وإن اللہ لقدیر فرمایا کے ایمانداروں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور ان کو ان کے گھروں سے بغیر حق کے نکالا گیا ہے وطن سے بے وطن کیا گیا ہے کسی کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا کسی کا مال نہیں لوٹا تھا کسی کی عزت پر بات نہیں کی تھی صرف ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے ایک اللہ کی بندگی کرتے تھے اس جرم کی پاداش میں انہیں گھروں سے نکلنا پڑا اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑی اس لیے اب اس مظلومیت کی وجہ سے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ دشمنوں سے لڑے اجازت کے علاوہ فرض بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوتبہ مسلمانوں اب لڑنا تم پہ فرض ہے وہ آسان تقبوش تخراہ خیر الرقم <لَكُن> ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم برا جانو حالانکہ تمہارے لیے وہ بہتر ہو اور ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب جب یہ موقع آیا تو انسان کی طبیعت میں کمزوری تو ہے نا جب حالات کشیدہ ہوتے ہیں جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو انسان کا خون کھولتا ہے جب بیٹھنے کی جگہ مل گئی امن کی جگہ اللہ نے دے دی مدینہ شریف تو بعض لوگوں کے دل میں اتنی وہ جو شدت ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی انسان سمجھتا ہے چلو بچی جائے لڑنے سے تو بہتر ہے لیکن اب اگر لڑائی نہ ہوتی نتیجہ یہ تھا اس کا کہ مسلمانوں کی یہ سلطنت دنیا سے مٹا دی جاتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کے اس مرکز کی حفاظت کے لیے ساری دنیا پر اسلام پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں اب تم نے لڑنا تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ روک کے رکھو نمازیں پڑھو زکوٰۃ ادا کرو تو جب ان پہ لڑنا فرض ہوا تو پھر کچھ لوگ بعض تو کہتے ہیں سبراد ہے منافٹین اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں منافقین مراد نہیں ہر انسان کے دل میں اس قسم کا خیال تو آ ہی جاتا ہے مخلص مسلمانوں کے دل میں بھی طبعی طور پر سارا علاقہ جو خلاف ہے قریش خلاف مکہ خلاف طائف خلاف عرب کا تمام علاقہ بلکہ ساری دنیا ہی خلاف ہے تو خوف تو آ جاتا ہے ڈر ایک فطری چیز ہے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یا تو نے ہم پہ لڑنا کیوں فرض کر دیا تو نے ہمیں کچھ مہلت کیوں نہ دے دی کوئی تھوڑا سا وقت اور ہم زندگی اچھی بسر کر لیتے تو تو یا اللہ ہمیں کچھ محلت دے دیتا لول قریب کوئی قریب محلت تک تو ہمیں وقت دے دیتا تو اللہ تبارک و نے اس اس پر دو باتیں سمجھائی ہیں مسلمانوں کہ لڑائی سے دل چرانے کے لیے جو چیزیں سبب بنتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں اور اگر پھیلاؤ تو کئی چیزیں بنیں گی لیکن ان سب کا اصل جو ہے نا سب کا اصل وہ دو چیزیں ایک اس کا اصل یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھانا دنیا کی نعمتوں سے لذت اٹھانا دنیا میں اللہ نے جو آرام پیدا فرمائے ہیں نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ان کو استعمال کرنا یہ انسان پہ بڑا شاق گزرتا ہے کہ اس کا اچھا مکان اس کی بہترین سواری اس کے خیش و قارب اس کے بچے اس کے دوست اس کی مجلس غرض ایک نعمت ہو تو انسان گن بے شمار نعمت اللہ نے قرآن میں فرمایا زوی <تصفيق> حب شہوات و منزہ بے فض والحرف فرمایا لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے خاصات کی محبت عورتوں سے بیٹوں سے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے اور نشان لگائے ہوئے خوبصورت گھوڑے سواریاں اب اس کی جگہ آپ کاریں شمار کر لیجیے اور چوپائے اور کھیتیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر دی انسان کے دل کو بڑی لبھاتی ہیں بڑی پسند ہیں انسان ان کو خوشی سے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن جہاد میں تو یہ چیزیں چھوٹتی ہیں پھر مکان وہی پڑا ہوا ہے اور یہ جا رہا ہے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے گھر سے بے گھر ہے وہ سب کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں کیا ہوا ہے تو ایک تو میرے بھائیو یہ چیز اللہ کی راہ میں لڑنے سے روکنے والی ہے دنیا کے آرام گھر بیوی ہے محبت کرنے والی نہایت وفادار اخلاص والی بچے ہیں کاروبار ہے گھر میں کوئی جانور بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں پیسے آ رہے ہیں اب اس گھر سے نکلنا آسان کام ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام تو دوسری چیز کیا ہے جہاد سے روکنے والی یہ خیال کہ اگر ہم جائیں گے تو وہاں تو موت ہے گولی آئے گی وہ تو کام تمام کر دے گی ہمارے ایک عالم اچھے خاصے عالم پہلے یہاں پاکستان میں پڑھتے رہے پھر سعودی عرب میں چلے گئے پھر آج کل تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت توفیق دے ایک بھائی نے ان کو دعوتی عزیز تھا ان کا بھتیجا تھا یا کوئی شاگرد تھا کہ جی آپ چلیں افغانستان کی جنگ اس وقت بڑے زور پڑ گئی کہ آپ چلیں اور حصہ لیں کہنے لگے دیکھو میرے والدین نے مجھے پڑھایا یہاں پاکستان میں میں, میں نے پڑھا خرچ ہوا بہت پھر میں سعودی عرب گیا وہاں میں نے پڑھا تو اب اس وقت کلاشن کو گولی تین روپے کی ملتی تھی تو اب تین روپے کی گولی مجھے لگے کہ میں مر جاؤں گا تو میری قیمت تین روپے تم لگا رہے ہو تین میں میری قیمت لگا رہے ہو اتنی فضول بات اس اللہ کے بندے نہیں پھر افغانستان میں نوجوانوں نے اس بات کو مذاق بنا لیا بھی زائل آتا تو سکاٹ زائل کئی لاکھوں روپے کا ہوتا ہے وہ سستا نہیں ہوتا بہت اس کی قیمت ہوتی ہے جب وہ گرتا تو نوجوان کہتے کہ مولوی صاحب کو لاؤ یا ان کو کہو تین روپے سے نہیں آپ کی موت کے لیے لاکھوں روپے کا یہ اسلحہ خرچ ہو رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایک ذہن یہ جو ہے نا کہ اگر وہاں گئے تو ہم مر جائیں گو گولیوں کی پوچھاڑ میں تو موت ہے ایک یہ چیز جو ہے انسان کو اللہ کی راہ میں نکلنے سے روک اللہ تعالی نے ان دونوں باتوں کا جواب ان آیتوں میں دیا پہلی بات کا جواب یہ دیا کل متا دنیا کلیل خیر المنت ولاۃ فتیلا ان سے کہہ دیجیے کہ دنیا کا ساز و سامان تو تھوڑا ہے اور آخرت ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے اور تم پر کھجور کی گٹلی کا جو ایک چیرا سا ہوتا ہے شگاف ہوتا ہے اس پہ ایک دھاگا سا ہوتا ہے اس کو عربی میں فتیل کہتے ہیں اور میں اس فتیل کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا اب اگر کسی شخص کو دو چیزیں پیش کی جائیں ایک تھوڑی ہو اور ایک بہت زیادہ ہو ایک گھٹیا ہو اور ایک بہتر ہو تو عقل مند کو کون سی چیز اس میں سے اختیار کرے گا صاف ظاہر ہے کہ وہ چیز اختیار کرے گا جو بہتر ہے اور جو مقدار میں بھی زیادہ ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا دنیا کا ساز و سامان قلیل کس لحاظ سے قلیل ہے میرے بھائیوں بہت ہی وجہ ہے جن کی وجہ سے دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے ایک تو یہ کہ یہ انسان جتنا چاہتا ہے نا اتنا کسی کو بھی نہیں ملا جتنا انسان چاہتا ہے کسی کو بھی نہیں ملا کسی شخص کی خواہش ہما کدا بنہا احد البا ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا سے کسی ایک شخص نے بھی اپنی خواہش مکمل طور پر پوری کی ہو ایک شخص بھی دنیا میں ایسا موجود ہے ولنتہ عرب اللہ علا عربی شاعر تو رند تھا متنبی لیکن بات بڑی پتے کی اس نے کی ہے کہتا ہے لبان تہو تہ عرب اللہ علا عربی کہ دنیا کے اندر کسی شخص نے اس دنیا سے اپنی پوری خواہش مکمل طور پر حاصل نہیں کی اور جو حاجت بھی انسان نے حاصل کی یہ خواہش پوری ہو گئی اس کے نتیجے میں ایک اور خواہش پیدا ہو گئی اس کو پورا کرنے میں لگا رہا جب وہ پوری ہونے کے قریب ہو گئی تو ایک اور اس کے نتیجے میں پیدا ہو گئی. جو خواہش ہے جو, جو تمنا ہے اس کے نتیجے میں ایک اور تمنا جو ہے دنیا کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کبھی پوری نہیں کر سکتا تو اس لحاظ سے بھی دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے اور اس لحاظ سے بھی دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے کہ یہاں جس کو جتنا بھی کچھ مل جائے نا جتنا بھی مل جائے جتنی خوشی مل جائے اس خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم بھی لگا ہوا ہے یہ قدرتی بات ہے دنیا کی ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم ضرور لگا ہوا ہے ذرا سوچ کر دیکھ لو بے شک جو جو نعمت ہے اور کوئی غم نہ ہو تو یہ فکر تو ہے نا کہ یہ رہی نہیں یہ تو یقینی بات ہے یہ رہنی نہیں ہے چین کے لے جانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہنا ہے سارے بھرے ہوئے میلے میں سے آرام سے اس نے بلا لینا ہے سارا کارخانہ یہی رہنا ہے ایک کارخانہ دو دس ہے بیس ہیں جتنے مرضی سود پہ رقم لے لے کر جتنی بڑی ملیں اس نے لگائی ہیں سارا بوجھ اپنی گردن پہ رکھا ہے آرام سے اللہ کے پیغام لانے والے نے بلا کے لے جانا ہے وہ سب کچھ یہاں دوسروں کے لیے رہ۔ تو ہے قلیل کے نہیں ہمیں خبر ہی نہیں کہ کتنے دن, دن کے لیے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں اور جو ختم ہو جانے والی چیز ہے وہ بیرے بھائیوں قلیل جو ختم ہو جانے والی چیز ہے اس کے قلیل ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور آخرت بہتر ہے آخرت کی نعمتوں کی سن لو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا ما ہاں جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو تم طلب کرو گے وہ بھی ملے گا اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو دل, دل کی خواہش میں آ سکتی ہیں دل تو خواہش اسی کی کرتا نا جو کچھ نہ کچھ دیکھا ہوا ہو یا سنا ہوا ہو تو وہاں تو ایسی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں فرما فلام کہ کسی جان کو معلوم نہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کون کون سا سامان ان کے لیے اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مالا راحت ولاد وا خطورہ بشر کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال ہی پیدا ہوا ہے ایسی ایسی نعمتیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں, میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو اب یہ خیال یہ جو سارا ساز و سامان ہے تو یہ انسان اگر خود چھوڑ دے تو ایک شاعر نے کہا کہتا جا بھی جانا دے وگرنا تو وغیرہ دن صرف باشل یا ہے اللہ کو جان خود بخود دے دو خود دے دو پیش کر دو ورنہ موت نے تو لے ہی جانی ہے موت نے لے جانی ہے اے دل خود انصاف کر کے یہ بہتر ہے کہ تو خود پیش کرے یا یہ بہتر ہے کہ تیری جان جسم کے اندر چھپتی پھرے چھپتی پھرے اور زبردستی کھینچ کے لے جائیں کون سی بات بہتر تو خود انصاف خود تم ان سے باش اے دل این یا آن اے دل تو خود انصاف کر لے کہ یہ بہتر ہے یا وہ بات بہتر ہے تو اس لیے پہلی بات کا اللہ تعالی نے یہ جواب دیا یہ سمجھایا کہ جس کی وجہ سے تم یہ تمنا کرتے ہو کہ کچھ دن اور مل جاتے تو اچھا تھا کچھ دن اور مل جاتے تو اچھا تھا یہ جس جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو یہ تو کلین ہے ہم تمہیں کثیر دیتے ہیں باقی رہنے والی چیز دیتے ہیں بہتر چیز دیتے ہیں اور یہاں تو جتنا انسان رہے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے ہر نماز کے بعد الحمد میں تو پڑھتا ہوں آپ بھی امید ہے جن کو یاد ہے پڑھتے ہوں گے باقی پڑھا کریں اعوذ اودن من الجبن اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اعودمن البخ لیں اور یا اللہ میں کنجوسی سے بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ میں نکمی عمر سے پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں نکمی عمر مجھے گزر گیا اچھا وہی رہا جو, جو جوانی میں بر گیا بڑھاپے میں جائے گا تو کیا ہے آنکھیں جواب دے گئی ہیں کان سنتے نہیں ہیں گھٹنے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے بیٹے کو بات کہتا ہے بیٹا کہتا ابا جی تو اسی ہی کرتے رہتے ہو پتا تو ای کتے کی طرح کاٹنے کو پڑتا ہے بیٹا جس کو جس کی خاطر ساری رات جاگتا رہا تھا راتیں جاگی جس کی خاطر حرام بھی کمائی کرتا رہا اب اس کو کوئی بات کہتا ہے وہ آگے سے کتے کی طرح کاٹنے کے لیے تھا اس, اس کو بچانے کے لیے اس عمر کو بچانے کے لیے اللہ کے احکام کی نافرمانی اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کل متعدد دنیا کلیل آخرت خیر تقا آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرے جو ڈرے اللہ سے تقوی اختیار اللہ کا کرے آخرت اس کے لیے بہتر ہے دنیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سجن البومن دنیا مومن کے لیے کیا ہے قید خانہ ہے وہ جنت القافر اور کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ جی یہ آپ کے پیغمبر عیسائی تھا کوئی اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبر نے یہ بات کی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے تو حافظ صاحب جو تھے اپنے زمانے کے رئیس القزاد تھے یعنی سارے ملک کے قاضیوں ججوں سے بڑے تھے جس کو آپ چیف جسٹس کہہ لیتے ہیں تو آپ دیکھو آپ کو بہترین سواری ہے بہترین مکان ہے جائیداد بڑی ہے تنخواہ بڑی ہے اور آپ کے لیے یہ کیا کہنا ہے آپ کو تو بڑی آرام ملے ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھو ہم کافر ہیں وہ بیچارا نچلے طبقے کا کوئی ہوگا ماڑا غریب جس طرح یہاں بھی کئی عیسائی وہ غلازت اٹھاتے ہیں تو یہ کوئی جنت تو نہیں ہے تو تکلیف ہے بڑی <coughs> انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی یہ آخرت کے مقابلے میں ہے آخرت میں مسلمان کو جو نعمتیں ملنی ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اس کو دے دو وہ قید خانہ ہی اس کے قید خانے میں اگر کسی کو ایک کلاس مل جائے روز اس کو روسٹ مرغ ملے اور روز اس کو ہر قسم کی کھانے کی چیزیں ملے تو کیا خیال ہے وہ اس قید سے محبت کرے گا آخرت کے مقابلے میں مسلمان کو دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے وہ قید خانہ کہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا اللہ نے فرمایا یہ نہیں کھانا نہیں کھانا ادھر نہیں جانا نہیں جانا خلاصے نہیں بولنا نہیں بولنا یہی قید ہے اور قید کسے کہتے ہیں اور کافر کو کوئی پابندی نہیں جو مرضی کھائے جو مرضی پیئے جو مرضی جھوٹ بولے جو چاہے کسی کو وہ دھوکہ دے کافر پہ کوئی پابندی نہیں لیکن آخرت کے میں جتنی اس کو سزا ملتی ہے جہنم میں جو اس کو عذاب ہونا ہے اس عذاب کے مقابلے میں یہ سمجھ لے کے دنیا کے اندر وہ جنت میں رہتا ہے اتنی تکلیفوں کے باوجود یہ اس کے لیے جنت ہے تو ایک جواب اللہ تعالی نے ان کے جو پہلا سوال تھا کہ یا اللہ تو نے ہمیں کچھ مہلت کیوں نہیں دی کچھ وقت کے لیے مطلب یہی ہے کہ ہم کوئی فائدہ دنیا کو اٹھاتے اور میں فائدہ جس کو جو اٹھانا چاہتی ہیں تو تھوڑا ہے قلیل ہے میں جس کی دعوت دیتا ہوں وہ کثیر ہے اور دوسری چیز جو انسان کو اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکتی ہے وہ یہ خیال ہے کہ میں وہاں گیا تو میں مر جاؤں گا اور اگر نہ گیا تو بچ جاؤں گا یہی خیال ہے نا اسی وجہ سے مسلمان جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشق انتدا الامم قریب ہے کہ تمام قومیں مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح کھانے والے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہتا آؤ جی کھانا کھا ہے دوسرا کہتا ادھر آؤ کہ, ادھر کہ کھانا کھا اس طرح مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے دنیا کی تمام قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اس وقت کم ہوں گے فرمایا نہیں کم تو نہیں ہوگا بہت ہوگی تعداد نسا ان کا غسہ لیکن کوڑے کرکٹ کی طرح تم ہو گے جس طرح سیلاب کے اوپر کوڑا جمع ہونا شروع ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس طرح ہوگا فرمایا اس کا سبب یہ ہوگا کہ تم میں وہن آ جائے گا من ہوتا ہے کمزوری اور وہن کیا ہے اور الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ جب چیز آ جائے گی نا پھر ساری قومیں تمہیں لوٹنے کے لیے اکٹھی ہو جائیں اور جب تک انسان مرنے کے لیے تیار رہتا ہے موت تو وقت پر آنی سے پہلے نہیں آ سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خیال کا جواب یہ دیا کہ موت سے اگر ڈر کر تم جہاد سے بچتے ہو تو یہ خیال تمہارا غلط ہے اگر تم جہاد میں نہ جاؤ گے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے پھر بھی موت آئے گی اینما تخون جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت آ جائے گی تم پختہ اور محکم برجوں اور قلوں میں بند ہو جاؤ موت وہاں بھی تمہیں پہنچ جائے گی موت کا راستہ الگ ہے وہ گولیوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے نوجوان آتے ہیں وہ بتاتے ہیں گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی بوچھاڑ ہر طرف سے لیکن وہ بچ کے نکل آتے ہیں کئی شہید ہو جاتے ہیں کئی آ جاتے ہیں جس کی زندگی ہوتی ہے ہو, وہ نکل آتا ہے جس کی موت آئی ہوتی ہے وہ بہت ہو, ہو جاتا ہے تو قطری ایک شاعر گزرا قطری کہتا کہتا میری جان جنگ میں بہادروں کو دیکھ کر نکلنے کو ٹھیک ہے نکل جائے تو میں نے اس کا اللہ کی بندی کیوں ڈرتی ہے کیوں ڈرتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے سے تو کیوں ڈرتی ہے اور پھر اس نے کہا کہ مستعی البرعی یہاں صبر تجھے کرنا چاہیے کیونکہ ہمیش کی تو اللہ نے کسی کے لیے بھی نہیں لکھی نہ کسی کے اختیار میں ہے نہ کسی کی طاقت میں ہے کہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہے جب موت آتی ہے نا تو بڑے بڑے ڈاکٹر بھاگتے ہیں فوری طور پر ہسپتال لے گئے ہسپتال والے جواب دے جائے. کہتے ہیں لاہور لے جاؤ لاہور کہتے ہیں لندن لے جاؤ کوئی کہتا ہے امریکہ لے جاؤ تو امریکہ سے بھی لاش آتی ہے اللہ کہتے تراکیلا من راک اور جب ہسلیوں تک پہنچتی ہے اور پھر سب کہتے ہیں دواؤں سے مایوس ہو کر کہتے ہیں کوئی دم کرنے والا ہی لے آؤ دم کوئی دم کرنے والا لے ولطفت اور پڈلی سے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی تو فرمایا الٰہ رب یوم اب تمہارا چل چلاؤ جو ہے وہ برور کی طرف ہے کوئی دم کرنے والا کوئی درود کرنے والا کوئی ٹوڑے ٹوٹ کے والا کوئی دبا کرنے والا کوئی بھی کوئی بڑا بہادر فوجوں والا کوئی ملک کی پولیس یا فوج کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا اگر کوئی بچا سکتا تو پھر نہ ڈاکٹر مرتے نہ حکیم مرتے نہ سیاستدان مرتے نہ حکمران مرتے نہ فوجوں کے سپاہ سالار مرتے سب مرتے ہیں سب نے مرنا بروج مشیدہ پختقلوں میں اگر تم بند ہو جاؤ گے وہاں بھی موت تمہیں آ جائی یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ مسلمان کو دلیر کر دیتا ہے مسلمان کو بہادر کر دیتا مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ہم افغانستان گئے تو وہاں ایک محال تھا جلال آباد کے پاس فیوا ایک جگہ تھی وہاں کی پہاڑیوں پر مجاہد بیٹھے ہوئے تھے ایک رات میں وہاں رہا انہوں نے مجھے وہاں کے ادب سکھائے پہلے کافی انہوں نے ادب سکھائے ایک ادب یہ بتایا وہاں کا جو احتیاط ہے نے کہا کہ آپ دشمن کی طرف دیکھیں تو کسی اوٹ کے پیچھے چھپ کے آپ نے دیکھنا ہے کھلا نہیں ہونا ہو سکتا کوئی گولی آ کے لگ جائے ایک انہوں نے احتیاط یہ بتایا کہ رات لال ٹائم کوئی نہیں جلانی. اور بھی اس اس طرح کئی باتیں اس نے بتائی جو وہاں کا امیر تھا ساری باتیں بتانے کے بعد اس نے ایک عجیب بات کی کہنے لگا کہ ساری احتیاط آپ درست ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ احتیاطیں کرنے کو ہزار ہاؤس پہ رحمت نظر بستر پہ فوت ہوئے تو کہنے لگے میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر کوئی زخم نہ ہو اور کوئی ایسی جگہ نہیں میں نے چھوڑی جہاں کہ موت ملتی ہو اور میں وہاں نہ ہوں لیکن آج میں اپنے بستر پہ فوت ہو رہا ہوں فلانامت اللہ کر کے بزدنوں کی آنکھوں کو نیند ہی نہ آئے وہ ان کو فلا نامت ان کو سکون ہی میسر نہ ہو بز دلوں کی آنکھوں کہ بز دل تو مر... مجاہد نے تو ایک دفعہ مرنا ہے نا شہید بھی سبھی اللہ نے تو جو بز دل ہے وہ روز ہی مرتا رہتا ہر وقت ہی مرتا رہتا تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حال یہ بیان فرمایا کہ موت تو تمہیں آنی یا اچھا چوتھے پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جنگ احد میں جب شہید ہوئے کئی مسلمان میدان میں تو جو تھے نا منافقین کئی نکل گئے تھے پہلے چھوڑ کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لو ما قتلوا。」<تصفيق> وہ کہنے لگے کہ یہ اب مارے گئے نا اگر ہماری مانتے تو بالکل کبھی قتل نہ ہوتے اللہ نے فرمایا کل فدر کہ کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا جب موت آئے گی نا تو موت کو پیچھے ہٹا دینا کہنا کہ نہیں ہم نہیں جاتے ان کو تم دیتے اگر تم سچے ہو تو اپنی اللہ کلو کن تمین تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا یہ یاد رکھ لو کہ جن کی موت آئی ہوئی ہے جس جگہ آئی ہوئی ہے اختیار ان کو گھروں سے نکل کر اس جگہ پہ, پہ پہنچنا پڑتا وہاں جا کر ان کو موت قبول کرنی پڑتی یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ موت ان کی کسی جگہ پر لکھی ہوئی ہو اور وہ وہاں نہ پہنچے یہ ممکن نہیں نوکم تم بھی جن لوگوں کی موت لکھی گئی ہے وہ اپنی اپنی خواب گاہوں پر جہاں انہیں قتل ہونا ہے گھروں سے نکل کر بھی وہاں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں کو اس کو کام ڈال دیتا ہے کوئی شادی پہ جا رہا ہے کوئی تعزیت کے لیے جا رہا ہے کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے اور حقیقت میں موت کی طرف جا رہا ہے یہ بات تو اللہ تبارک مطالعہ بہتر جانا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق ہمیں دیا کہ اس وجہ سے اگر تم کفار سے لڑنے سے گریز کرتے ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے جہاں اپنے آپ کو بچا کے بیٹھے ہوئے ہو یہاں تم محفوظ بالکل نہیں ہو موت کی گرفت میں ہو جب اللہ کا حکم آ جائے گا موت تمہیں اٹھا کے لے جائے اللہ تعالیٰ توفیق قداف فرمائے مائے پرانے کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل جہاد سے ہی تعلق رکھنے والی خبر تو تقریباً پاکستان کے تمام اخباروں میں چھپی ہے پاکستان جنگ نمائ وقت مشتق وغیرہ میں بی بی سی نے بھی اس مارکے کی خبر دی ہے اور اس کے کہنے کے مطابق کشمیر میں ہونے والے تمام مارکوں میں سے یہ بڑا مار تھا اس کی تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع مولہ تحصیل باندی پورہ میں جس مقام پر لشکر طیبہ کے آٹھ مجاہدین اپنے ٹھکانے پر تھے تو انڈین آرمیوں کو مخبر نے اطلاع دی کہ یہاں لشکر طیبہ کے سو مجاہدین موجود ہیں ان پہ خوف بھی ہے نا بڑا تو ہزاروں کی تعداد میں میجر جنرل کی قیادت میں ان کا محاصرہ فوج نے کر لیا کچھ اور ساتھی بھی وہاں تھے تو بہرحال صبح سات بجے سے لے کر شام سات بجے تک یہ مارکا جاری رہا بارہ گھنٹے مسلسل مجاہدین لڑتے رہے تو آخر پھر ہیلی کاپٹر وہ لوگ لائے جب ہیلی کاپٹر سے انہیں عام بمباری کی تو وہاں کے کئی کشمیری بھی شہید ہوئے اللہ کی راہ میں اور یہ آٹھوں کے آٹھوں جو تھے اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہوئے یہ ہمارے لشکر طیبہ کے مجاہدین تھے لیکن نقصان انہیں اتنا ان کا کر دیا ہے کہ میجر جنرل ایک بڑا میجر دوسرا واقعہ ہے پہلے ایک بانڈی پورہ میں مرا تھا ایک ہندو میجر جنرل سب سے بڑا جو افسر ان کا ہوتا ہے میجر جنرل اور ایک اس مار کے میں لیفٹیننٹ کرنل اور فل کرنر تین تو یہ بڑے افسر انہوں نے مارے ہیں اور تقریباً چالیس کے قریب فوجی ان کے جہنم رسید کیے ہیں بی بی سی نے کہا ہے کہ تعداد ان کے نقصان کی زیادہ ہے لیکن انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا چھپا گئے ہندو تو یہ الحمد اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی شہاد قبول فرمائے وہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ فیصل آباد سے محمد زہید چیما صاحب تھے بورے والے سے محمد اسلم ساجد بلتستان کے عبداللطیف صاحب راول پنڈی کے عبدالعزیز بہاول پر کے محمد انور ٹوبا ٹیک سنگھ سے سیف اللہ ہمارے گجراں والا کے مسعود انور سلفی الحمدللہ للہ والا کا حصہ بھی تقریباً ہر مارکے میں یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا اس ضلع پر خاص احسان ہے سرگودا کے سغیر احمد صاحب تو یہ رتّہ باجوہ کے تھے مسعود انور شرفی صاحب اللہ تعالیٰ انصاف بھائیوں کی شہادت قبول فرمائے اور جس مقصد کے یہ لڑ رہے ہیں اسلام کی سربلندی اور ہندوؤں کو ذلیل کرنا اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیاب کرنا یہ مسائل ہیں کچھ یہ انشاءاللہ میں جمعہ کے بعد ان کا جواب دے دوں گا وقت کافی ہو گیا ہے اور سردیوں کا موسم ہے اس لیے نماز لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے تو میں انشاءاللہ یہ سارے سوال نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر یہ بیان کر دوں گا جو بھائی سننا چاہیں وہ بیٹھ دے. یہ لکھا ہے کہ ممتاز صاحبی ہفت روزہ کے ایڈیٹر جن کو کراچی میں قتل کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ کل بروز افتار دس دسمبر تین بجے سے بیر والا باغ میں ادا کی جائے گی اللہ تعالیٰ بھائی یہ صلاح الدین کو جنت الفردوس عطا فرمائے اس دور میں بہت حق بات کہنے والا آدمی تھا حکومت کی کوتاہیاں اور جو غدار ہیں ان کی غداریاں بے نقاب کرنے میں اس شخص نے بہت کام کیا ہے خامیاں غلطیاں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف فرمائے اور اسے جنت الفردوس عطا فرمائے بہرحال یہ انشاءاللہ اللہ یہ خون جو ہو رہے ہیں ملک کے اندر یہ ضائع نہیں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ یہ رنگ لائیں ہی لائیں گے بس اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے دعائیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے اس لیے سب بھائی دعائیں کر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا فرمائے اور اسلام کے قانون کی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا ہو یہ ایک دو اور اعلان ہیں یہ گھوڑ دو روڈ پر الفرقان لائبریری طلبہ مرکز الداء والشاعاد کے زیر اہتمام ہے وہاں فری ٹیوشن سینٹر کا اہتمام کیا ہے بھائیوں نے نویں دسویں اور ایف ایس سی کے لیے جو طالب علم بھائی فائدہ اٹھانا چاہیں وہ روزانہ مغرب سے اشاع تک وہ تشریف نائیں وقت نہیں لکھا بہرحال یہ لکھا ہے کہ مغرب سے اشاع تک ترجمہ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے دوسرا اعلان ہے کہ بارہ دسمبر بروز سوموار بعد از نواز عشاء الکریمیہ لائبریری میں محترم قاری محمد یعقوب صاحب مصول اساتذہ مرق اللہ و ادر سے قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے پہلے اسلام سے شرکت کی اپیل ہے تو یہ لائبریری میں ہی عشاء کی نماز لکھا آپ ادا کریں فوری طور پر بعد میں انشاءاللہ شاء درس شروع ہو جائے گا یہ گلی نمبر اٹتیس وائی بلاک پیپلس کالونی میں الکریمیہ لائبریری ہے تو سعودیہ رہ رہا ہے اس کی بیوی یہاں مجھے ہے مجھے کیا اسے اسلامی طریقے سے اس میں حرج نہیں حرج تو ہے نا بھائی نکاح نہیں ٹوٹے گا بیوی اگر مطالبہ کرتی ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یا اس کو بساؤ اس کو رکھو یا طلاق دو نکاح نہیں ٹوٹتا بیوی اس بہت نہیں آ رہا تو وہ کورٹ میں جا کے کہنا کہ نہیں آتی میرا نکاح فسا کرو کیا باپ اپنی اولاد کو اور بھائی اپنے بھائی یا بہن والد والدہ کو زکوۃ دے سکتا ہے وہ اولاد کو نہیں دے سکتا نہ باپ کو دے سکتا ہے بھائی اگر غریب ہے یا بہن تو اس کو دے سکتا ہے اس کو نہیں دے سکتا ذرا اس کا خرچہ کیونکہ اس کے ذمے ہے اسی طرح باپ اور دادا اس کا خرچہ بھی اس کے ذمے ہے اس کو بھی زکوۃ سے نہیں دے سکتا ویسے ان پہ خرچ کرنا لازم ہے اچھا یہ بھائی یا بہن کو اگر وہ مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں مشرق اور غیر مسلم کو خون دینا جائز ہے یا نہیں ہاں ان کی جان بچانے کے لیے یہ جائز ہے غیر مسلم کی جان بچانا بھی ثواب کا کام ہے کہ پیپلز کالونی وائی بلاک میں حکومت کی طرف سے قبرستان کے لیے مخصوص کردہ جگہ میں کسی صاحب نے چھوٹی سی مسجد بنا لی ہے میں نے تحقیق کی ہے یہ مسجد واقعی قبرستان کی جگہ میں ہے اور اس کے لیے حکومت سے اجازت بھی نہیں لی گئی ایسی مسجد میں انفرادی یا بعض بات نماز پڑھی جا سکتی ہے نمبر دو جو نمازیں پڑھ چکے ان کی قضاء کریں نمبر تین ایسی مسجد کا کیا حال ہے اس کو تالہ لگا دیا جائے نمبر چار جہاں بھی قبرستان میں مسجد ہو وہاں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں نمبر پانچ مسجد اعضاء کے امام کی دلیل یہ ہے کہ قبر بالکل سامنے ہو تب نماز بنائے ویسے نہیں بھائی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرے نہ بناؤ اور ان میں نماز پڑھا کرو اس سے معلوم ہوا کہ قبروں میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے قبرستان کی حدود میں خاص سامنے قبر ہو یا نہ ہو کیونکہ فرمایا گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور اس میں نماز پڑھو معلوم ہوا کہ جہاں قبریں ہیں وہ نماز پڑھنی جو ہے یہ جائز نہیں ہے اس لیے جو غلطی سے ہو جائے اللہ معاف کرے تو آئندہ ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں قبریں ہیں یہی سوال اور بھائی سکندر دو گزرے ہیں. سکندر اعظم بادشاہ مسلمان تھا یا غیر مسلم نیز شریعت کی روح سے سکندر اعظم نام رکھنا درست ہے یا نہیں بھائی سکندر دو گزرے ہیں تاریخ میں جو کہتے ہیں ایک سکندر یہ یونانی جو تھا جو عرص تو اس کا استاد تھا یہ تو مشترک تھا اور ایک سکندر ذوال کر نین اگر سکندر اس کا نام بھی سکندر تھا تو وہ توحید والا تھا تو سکندر اعظم نام جو ہے اگر اس مطلب ہے کہ یہ شخص سب سے بڑا ہے تو پھر تو حرام ہے اور اگر یہ مطلب ہے کہ سکندروں میں سے بڑا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں بڑا سکندر ہو سکتا ہے کوئی بعد بات نہیں وبعد تسجیلات الجهاد الاسلامیت بالریاض یسرها ان تجدد اللقاء معکم في هذا الاصدار الذي يحمل في طیاته الاصدار السادس والاربعین ضمن إصداراتنا وقارئنا في هذا الإصدار هو الشيخ عبد الله بن محمد المطرود وإصدارنا هذا يشتمل على ترتيل كامل للقرآن الكريم من صلاة التراويح والقيام برواية حبص عن عاصب هذا وقد تم توزيعه على 22 شريطا حيث يبدأ كل شريط بسورة وينتهي بسورة بعد سورة البقرة التي ضمنت شريطين وقد فعلنا ذلك تحقيقا لرغبات الإخوة والأخوات الكرام سائرين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعوات والان مع الشريط الاول الذي يحتوي على سورة الفاتحة واول سورة البقرة حتى الاية الثامنة والستين بعد المئة ومع التلاوة اعوذ بالله من الشيطان